الحمد رب والسلام علی سید اما من بسم اللہ الرحمن والسلام يا رسول اللہ علیہ و صحاب حبیب الله ولا تو وسلام علی نبی اللہ ولی کا وصحاب نور اللہ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جیسا کہ آپ نے ابھی وضاحت سنی کہ آج چونکہ ستارہ رمضان المبارک ہے چودہ سو بتیس سے نہیں جلی اور دو سین ہجری کو چودہ سو ہے یہ دو سین ہجری کو رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو سیونٹینتھ رمضان المبارک کو ایک زبردست مارکہ ہوا کفر اسلام کے درمیان یہ پہلا غزوہ تھا بدر کے مقام پر تھا وجہ بدر کئی بیان کی جاتی ہے وہاں چونکہ کنواں تھا جس کو بدر کہتے تھے مقام کا نام بدر مختلف اس کے اقوال ملتے ہیں تو مقام بدر پر یہ غزوہ ہوا جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور ایک عظیم فتح اور ایسی عظیم فتح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی کفرستان پر اس شکست کا داغ آج بھی نمایاں ہے اگرچہ مسلمان اپنی اس سنہری فتح کو ہو سکتا ہے کہ کچھ فراموش کرتا چلا گیا ہو لیکن لگتا یہی کہ کفرستان میں آج بھی اس شکست کے داغ کو یاد رکھا گیا ہوگا البتہ یوں تو روزانہ اے ایمان والوں کی مناسبت سے آپ کو قرآن پاک کی کس چن, کسی نہ کسی آیت سے بیان کیا جاتا ہے اب چونکہ توجہ اچانک گئی کہ آج سترہ رمضان المبارک ہے اور ہاو بدر ہیں یہ ہمارے محسن ہیں ہم پر ان کے بے شمار بے شمار بے شمار احسانات ہیں جس عالم میں انہوں نے یہ جنگ لڑی میں اس کی کچھ احوال آج اللہ کی رحمت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا لہذا آج ہمارا موضوع غزوہ بدر سے متعلق ہے اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف انداز سے اس بدر کے متعلق غزوہ بدر سے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں اس میں کیفیت کچھ اس طرح تھی یعنی اس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان جس کو جنگی ساز و سامان کہتے ہیں ایک اکوپمنٹ وائز جس کو کہتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی پوزیشن اور جو افرادی قوت تھی اس کی جو صورت حال تھی وہ بہت زیادہ کم تھی جیسا کہ صرف تین سو تیرہ مسلمانوں کی تعداد ان کے پاس صرف ایک گھوڑا اس جنگ میں صرف ایک گھوڑا ستر یا اسی اونٹ شکستہ کمانے شکستہ کمانے یعنی کمزور ٹوٹی فوٹی ٹائپ جو کمانے ہوتی ہیں ٹوٹے پھوٹے نیزے پرانی تلواریں تھیں مگر ان کا جو جذبہ ایمانی جو بے مثال تھا اس کی بات ہی کچھ اور تھی کیونکہ انہیں سامان جنگ پر نہیں انہیں اللہ وجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم پر کامل یقین تھا کسی شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیرہ آٹھ شمشیر تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیرہ آٹھ رنج آٹھ شمشیر ہیں پلت میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہیں نہ تیگ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدا پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مستفیٰ لولاک والا تھا صلی اللہ تعالی علیہ ہی وسلم تو یہ مسلمانوں کی کیفیت تھی ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت تھی اور دوسری طرف آئے تو جو دشمنان خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عز و کی جو تعداد کے متعلق ہے کہ ان کی تعداد تین گنا یعنی نو سو پچاس ہے ان کے پاس سو برق رفتار گھوڑے ہیں جن پر سو زیر ہیں زیر پوش سو زیر پوش جنگجو سو رہے ہیں چھ سو آلہ نسل کے اونٹ ہیں کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار بردار جانور مزید بڑا نو نو دس دس اونٹ روزانہ ضبط کر کے لشکر کفار کی پور و دعوت کا اہتمام ہوتا ہے ہر شب بز میں عیش و نشاد برپا کی جاتی ہے ہر شب بزم عیش و نشاد برپا کی جاتی جس میں شراب کے جام لائے جاتے خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ و سحر انگیز نغمہ سے ان کی آتیش غیض اور غضب کو خوب بھڑکاتی رہتی اس کے باوجود غلامہ نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے ان کے دیروں میں ایمان یقین کی شمعیں فروزہ ہیں شراب و شراب و کے نشے میں سرشار اپنے پروتگار کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے پاکیز دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق سے میں سر دھر کی بازی لگانے کا عزم کیے رضا عز اللہ کی منظر کی طرف مستانوار بڑے چلے جا رہے ہیں انہیں اپنی تعداد کی کمی سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثیر تعداد اور سامان حرب کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں معطل کے سنگین قلعوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے ریزا ریزا کر دینے کا عزم انہیں ماہیے بےآب کی طرح ترپا رہا ہے شوق شہادت انہیں بے چین کیے دیتا ہے جانثار بدر کی عزوت و شان کے بیان کرتے ہوئے کسی شاعر نے لکھا چند اشعر آپ کو سناتا ہوں وہاں سینوں میں کینا تھا شٹاوت تھی اداوت تھی یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی مجاہد تھین کو, کو وعدے یاد تھے آیات تھے قرآن کے کھڑے تھے صبحوں سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جا بازی اب تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی شہادت کے لہو جن کے روحوں کا بن گیا غازہ خلا تھا, خلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ شہادت منزل ہے. شہادت شہادت آلہ منزل ہے مسلمانی شہادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی شہادت پاک ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے سما سکتی ہے کیوںکہ حقبے دنیا کی ہوا دل میں بساہو جس کے نقشے حقبح جس بساہو جبکہ نقشے حقب محبوب خدا دل میں واہ واہ سما سکتی ہے کیوں کر حقبے دنیا کی ہوا دل میں بساہو جبکہ نقشے حقب محبوب خدا دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے داون تو عید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے متا آر ایجاد سے پیارا پدر مادر پد، مادر برادر مان جان اولاد سے پیارا یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری، یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاریخ دکھائی جن کی ہاتھوں نے صلی اللہ تعالی علی صل علیہ وسلم, علی وسلم, علی وسلم تو میرے مدری چینل کے ناظرین آپ نے کچھ احوال سنیں کہ وہ جو غزوہ بدر جو ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی اور اس وقت کفار جو تھے ان کی جنگی ساز و سامان کی تیاری اور ان کی کیفیت کیا تھی اب آئیے آپ کو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کیفیت بیان کرتا ہوں امام بھائی کی نقل کرتے ہیں حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ و تعالی وجہ الکریم نے فرمایا بدر کے روز ہم میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی سوار نہ تھا وہ ابلند یعنی کبرے گورے پر سوار تھے اس رات سب سو رہے تھے مگر اللہ کے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم ساری رات نفر پڑھتے رہے اور روتے رہے اشکوں کی زبانی فتح و نصرت کے لیے جو دعا مانگی گئی ہوں گی ان کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بدر کے روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ روح کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت نے پھیلا دیے اور اپنے پرور دگار سے فریاد شروع کر دی یہاں تک کہ محویت کے عالم میں آپ کے مبارک کندھوں سے چادر پاک چادر پاک زمین پر تشریف لے آئی صدیق کے اکبر ابی اللہ تعالیٰ و تیزی سے آئے اور وہ چادر اٹھا کر سلطان بحر وبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی پھر والی حانہ انداز پیچھے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور عرض کی آقا آپ کی اپنے رب سے یہ دعا کافی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آہد کو پورا فرمائے گا اسی وقت سیدنا جب المین علیہ السلام قرآن پاک کی آیت نو سور انال آیت نمبر نو لے کر نازل ہوئے حاضر خدمت ہوتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ امام سنت کو کرتے ہیں جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے آئے آئے کیا کمال کی آیت ہے محبوب کی کیفیت قرآن پاک آیت میں بیان ہو رہی ہے جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کے قطار سے یہ صحیح مسلم کا حدیث ہے تو آپ دیکھیے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کسی قبولیت اور کسی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے میرا کازت امام سن لکھتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دو آئے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بہی ناز سے جب دو آئے محمد صلی اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم تو یوں فرشتوں کی مدد یہ غزبۂ بدر میں ہوئی ہے اور صحابۂ کرام علیم و ادوان کی خوب مدد ہوئی چنانچہ خزان و عرفان میں ہے کہ پہلے ایک ہزار فرشتے آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار حضرت سعید نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے مسلمان اس روز کفار کا تعکب فرماتے تھے مسلمان اس روز تعداد آ دیکھ لیے تین سو تیرہ اور سامنے ساڑھے نو سو کے آس پاس پوزیشن جو تقابل میں کر چکا کہ کیا مسلمانوں کی کیفیت تھی جنگی ساز و سامان اور جو, جو ایک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک لڑائی کی اس کے مطابق اور یہاں کیا کیفیت تھی کفار کی اور حال یہ تھا کہ سعیدہ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ ننما فرماتے مسلمان اس روز کفار کا تعکب فرماتے تھے اور کافی مسلمان کی آگے آگے بھاگتا جاتا تھا اتارے افر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلیمہ سنا جی یہ کلیمہ سنا جاتا تھا اقدیم اقدیم ہے آگے بڑھو یہ حیزم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا اور نظر آتا تھا کہ کافیر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا صحابہ کرام علیہ اور کی طرف سے جب سرکار صلاح سلسلم خدمت میں یہ کیفیت بیان کی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یہ تیسری آسمان کی مدد ہے مسلم شریف کی روایت ہے ایک بدری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں غزبہ بدر میں ایک مشری کی گردر مارنے کے درپے پہ ہوا میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا ہے حضرت سیدنا نہ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل مشرق کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا تو اے میرے مدری چینل کے ناظرین یہ کیفیات تھی جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہ دان کی کفار اتنی تیاری کے ساتھ آئے لیکن بھاگتے بھاگتے بھاگتے جاتے تھے آگے لڑ نہیں سکے ایسی شکست فاش ہوئی دعا اس موقع پر ہمیں ایک تربیت ہوئی ہماری کہ جب بندے پر پریشانی ہو اس وقت دعا کا سہارا لینا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والا صلاح المؤمنین دعا مومنگ کا تھیار ہے اتنی بڑی تعداد اور سامنے ایک دعا ایک سامنے دعا ہوئی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا کی آج بھی میرے مدنی چین کے ناظرین ہم دعا سے غافل نہ ہوں بڑی پریشانی آتی ہیں بڑی تکلیف آتی ہیں بلکہ اگر آپ اس کو ایک بہت بڑے سینیریوں پر دیکھیں تو دنیا بھر میں مسلمان کفاروں کے ہاتھوں مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں کفار غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم غور کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو ہو کیا رائے اس وقت کے مسلمانوں کی کیفیت اور آج کے مسلمانوں کی کیفیت میں جتنا فرق آیا ہے اسی کے مطابق ہم اپنے اسماو زبان پر غور کر لیں کیسے کیسے غذبات ہوئے اس کے بعد بھی مسلمانوں کے کیسے کیسے واقعات نظر آتے ہیں اور کیسے کیسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ بات ہمارے اعمال کی ہے بات ہمارے کردار کی ہے آج جس طرح اجتماعی طور پر اللہ ازب اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں قرآن پاک کی آیتوں اور احادیث سے ہٹ کر جو ہمارا اندازہ زندگی ہے اور جس ویسٹرن کلچر کے پیچھے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں نتیجہ ہمارے سامنے آج دنیا بھر میں لوگ یہی کہتے ہیں یار مسلمان کیوں مغلوب ہوتا جا رہا ہے مسلمان کیوں دبتا چلا جا رہا ہے مسلمان اپنے کردار کی وجہ سے دبتا چلا جا رہا ہے اصل ہے قوت ایمانی صحبۂ کرام علیہ مردوان اور آپ کے بعد والوں میں جو قوت ایمانی تھی اس قوت ایمانی کی کمی ہے جو آج ہم دنیا میں و خوار و ذلیل و رسوا ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ ظوف ایمان ہیں ہے ہم اپنے ایمان کو تقویت دیں اپنے ایمان کا جو ذوف لگ گیا ہمیں کمزور ہو گیا آج فجر میں نہیں اٹھتا مسلمان نماز کے لیے مسجد میں دو قدم چل کر نہیں جا سکتا محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں جاتا سویا ہوا ہے آزان ہو رہی ہے فجر کے لیے نہیں اٹھتا ایسا مطلب کہ ایک تن آسانی کا ایک نشہ چڑھ گیا ہے آج مسلمان کو اور پور پرتحش زندگی کا ایک ایسا غلبہ ہو گیا ہے آج مسلمان کے اوپر کہ وہ ان تمام تر جو درس تھے ہماری سے قرآن پاک کے اندر جو ہمارے سے مبارکہ کے اندر جو مسلمانوں کو جو درس دیے جا رہے تھے وہ ساری چیزیں نہ رہی وحیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رس میں ازا روخ نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا نے غزالی نہ رہے مسجدیں مرسیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب نہ رہے ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا جا وہ ایسا جذبہ اور ایسا ولولہ تھا غزبہ بدر کے موقع پر آپ کو ایک واقعہ سنا کہ مشہور صحابی عزرت سیدنا صاحب بن نبی وقع سعودی اللہ تعالی عنو کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی نو عمری ان کی تھی غزب بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چپتے پھر رہے تھے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چپتے پھر رہے ہو کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیں اور بچہ کہہ کر مجھے کفار سے جو جنگ ہونے جا رہی ہے اسے روک دیا جائے کہ تم بچے ہو. یا مجھے راہ خدا لڑنے کا بڑا شوق ہے کاش مجھے بھی شہادت نصیب ہو آخر کار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی توجہ پڑ گئی اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع کر دیا گیا حضرت سعید عمر رضی اللہ تعالی غلبائی شوق کے سبب رونے لگے ان کا آرزو شہادت میں رونے کام آ گیا اب غور کیجئے کہ کیوں رو رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے رائے خدا کو جاننا میں لڑنا ہے قربانی دینی ہے اس قربانی دینے کے لیے رو رہے ہیں ان کے رونے کی برکت کے سرکار صلی اللہ عرص اللہ ان کو اجازت دے دی جنگ میں بھی شریک ہوئے اور دوسری آرزو پوری ہوئی انہیں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی تو یہ جذبے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں خوشحبہ کرم علی مرضوان کے دور کے کئی واقعات ہیں ایک جذبے کے موقع پر ایک منادی نے آواز دی کہ جنگ کے لیے تیاری کریں جنگ کے لیے تیاری کریں تو یہ آواز ایک ایسے ایک گھر میں داخل ہوئی جس میں ایک عورت اس آواز کو سن کر اپنے بچے کو اپنے پاس لٹائے ہوئے رو رہی تھی تو بچے ماں کی جب رونے کی آواز سنی تو بچہ اٹھ گیا کہ ماں کیوں رو رہی ہے تو ماں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کے بھیجے ہوئے ایک منادی نے ندا دی ہے کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو صحابہ تیاری کریں تو وہاں کیوں رو رہی ہے کہ کوئی ہے نہیں میرے یہاں جوان نہ بیٹا ہے نہ شوہر کیونکہ ان کے شوہر پچھلی جنگ میں شہید ہو گئے تھے کوئی ہے نہیں کہ میں اس کو تیار کروں اور اس کو راہ خدا عزبت میں لڑنے کے لیے بھیجوں تو بچے نے کہا ماں میں ہوں نا مجھے بھیج دے ماں نے کہا بیٹا تو تو تو بھی چھوٹا ہے تو کیا لڑے گا بیٹے نے وہ جواب دیا وہ جواب دیا کہ تاریخ نے اسے اپنے صفحات تو محفوظ کر لیا وہ حقیقی مدنی منا کہتا ہے ماں میں چھوٹا ہوں اگر کہ میں لڑ کر, کر, کر, کر, کر, کر کپاڑ خو کو مار نہیں سکتا میں لڑ کر ان کو مار نہیں سکتا مگر ماں اپنی جان دے کے شہید ہو کر اللہ کی رضا کے لیے سکتا ماں رو پڑی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا واقعہ بڑا طویل ہے میں صرف سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں اس وقت کی ماں کے جذبے اس وقت کی جو اولاد ہوتی تھے ان کے جھزبے دیکھنے جیسے ہوتے تھے آج وہ ماحول نہیں ہے آج سترہ رمضان مبارک جو ہم غزبۂ بدر کا بیان کہتے ہیں صرف ایک تاریخ کا واقعہ بیان کرنا ہی تو ہمارا مقصد نہیں ہے نا کہ ایک واقعہ بیان ہو جائے ان واقعات کے اندر ہم سب کے لیے کیا کیا اسباق ہیں یہ واقعات ہمیں کیا جھنجھور رہے ہیں یہ واقعات ہمیں کیا اسباق دے, دے رہے ہیں یہ واقعات کے پیچھے کیا لیسن ہے تب اس کو غور کیا ہمارا اندازہ زندگی دیکھیے اور صحابہ کرام علیم اور کی ان قربانیوں کو دیکھیے اب بہت ڈفرینس ہے بہت زیادہ ڈفرنس کوئی تقابل نہیں ہے اتنا فرق آ گیا کہ ایک نوجوان نو عمر صحابی بچہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بے قرار بے چین ہے اور آج ہمارے گھر کے اندر نمازیں پڑھوں کے مسائل ہیں یہی وہ جنگ ہے جس میں بہت بڑا اللہ کا دشمن ابو جہل مارا گیا اور اس کے مارنے, اس کے مرنے کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے وہ بھی اس مطلب کہ مدری مننے کی باہر ہے مدری منوں کی بہار ہے بلکہ چنانچہ حضرت سعید عبد الرحمن بن الرحمان بھی اور تعالیٰ فرماتے ہیں مدر کے روز جب میں مجاہدین کے سب میں کھڑا تھا میں نے اپنے ارد گرد دو نو عمر انصاری لڑکے دیکھے اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا یا ہل تائ ریفو اب اب جاہل ہل تائ ریفو جہل چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے جواب دیا پہچانتا ہوں مگر تمہیں سے کیا کر خدا عزمت اللہ کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں یا تو اس کو مار ڈال یا خود مر جاؤ اس کے ساتھ والے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی گویا کہ ان کے جذبات و شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا گالیاں دیتا ہے یہ مشبوب باری کو حضرت سعین عبد الرحمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے در ڈرپوک سپاہیوں کے درمیان گشت کر کے ان کو اکسانے کے لیے رجز پڑ رہا تھا اس طرح کے شیر پڑھے جاتے ہیں جس سے وہ ابھرتا ہے کچھ اس طرح کی اس کے اشعار کا ترجمہ ہے یعنی یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے یہ متکبیر کہتا ہے یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے میں تو نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے ان فان شباب یعنی بھرپور جوانی میں ہے میری ماں نے مجھے ایسی جنگو, جنگو ہی کے لیے جنا ہے میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرح اشارہ کر دیا یعنی وہ ابو جیل نظر آئے میں نے اشارہ کر دیا وہ تلوار لہراتے ہوئے اقاموں کی طرح جھپٹے اور اس پر ٹوٹ پڑے وہ زخمی ہو کر بے حس اور حرکت زمین پر گر پڑا دونوں اپنے پیارے اور متیاکا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہو گئے اور عرض کی آکا ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے استفسار فرمایا تم نے تم میں سے کس نے اسے قتل کیا دونوں ہی کہنے لگے میں نے شہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا کپڑے سے صاف تو نہیں کر دیا عرض کی نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تلواروں کو ملاحظہ فرمایا دونوں خون سے رنگین تھی فرمایا قلعہ کما یعنی تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے دونوں منوں کا بھی حملہ خوب چابو جہل پر دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا جہل پر بدر کے ان دونوں نن جانوں کو سلام یہ اسلام کے شاہین صفر ننے مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپمے سالات دشمنا نے خدا و مصطفیٰ و صلی اللہ تعالی وسلم اور اس امت کے سنگ دل سرکش پھرآن ابو جہل کو موت گھاٹ اتارا ان کی اسمائی گیرامی معاذ اور معوض ربضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے دونوں مدنی منہ سگے بھائی تھے ان کے عشق رسود بس ہزار تحسین و آفرین ان کے ولولا جہاد پر لاکھوں سلام کے اس لڑکپن پن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور آئے خدا زج میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپے سالار ابو جال جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹا مطلب خاک و خون میں ملا دیا اس کو تو اے میرے مدری چینل کے ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے تو میں یہ غزوہ بدر کے جیسے واقعات تھے اس کے مطابق عرض کر رہا تھا اور ساتھ ہیٹ اپنی ایک فیلنگز کو بھی ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی نفس سے ہی لڑ لیں جہاد بن نف جسے کہتے جہاد اکبر اپنی نفس کے ساتھ لیں یہ تو ماشاءاللہ اللہ اپنے مقام کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے ان کے سجدوں اور ان کے رقو کے تو واقعات ہیں ان کی قرآن کی تلاوتوں کے واقعات ہیں ان کے زہد و کناعت اور صبر و شکر کے واقعات ہیں ہم نے یہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں صبر کیا ہوتا ہے شکر کیا ہوتا ہے کاناعت کیا ہوتی ہے زہود کیا ہوتا ہے ورا کیا ہوتا ہے وہ تلاوتوں کی لذت کیا ہوتی ہے وہ سجدوں کا لطف و سرور کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے یہ واقعہ ہمارے اندر ایک احساس سے ذمہ داری بیدار کر رہا ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے لیے کچھ کریں ہمارے صحابہ کرام علی مردوان نے سترہ رمضان المبارک کو اپنی جانوں پر کھیل کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور یہ سے کئی واقعات خود کربلا کا واقعہ کیا ہم نہیں جانتے کربلا اکسل باسٹھ سنجری کا وہ واقعہ کہ ہم اس کے بارے میں بھول گئے کہ کس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں نے یزید پلید لشکر کے آگے مقابلہ کیا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا اور اس فاسی کو فاجر کی بیعت نہیں کی نہ صرف اپنی جان اپنے نوجوان بچوں کی اور شیرخوار بچے علی ازغر کی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی بھائی قربان ہو گئے دوست احباب قربان ہو گئے بہتر کا وہ لشکر اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گیا اور کس صبر کے ساتھ اس وقت کی جو پردہ نشین خواتین تھیں انہوں نے اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت کی بیمار سیدہ زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں نے کس قدر اپنی ذمہ داری کو ادا کیا محرم الحرام میں اس کے واقعات کف کے ساتھ سنے جاتے ہیں مگر ہماری ایک طبیعت بن گئی ہے کہ ہم ایک واقعات سنتے ہیں یہ واقعات جو ہوئے اس کے پیچھے جو ہمیں ابھارا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ہمیں ذہن دیا جا رہا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں تین دن کی بھوک اور پیاس ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عین اور آپ کے رفقا کے قدموں کو متزلزل نہ کر سکی کیونکہ ان یہ دنیا سے بے رغبت لوگ تھے اور ہم نے دنیا کی محبت اپنے دل میں بسائی ہوئی ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے ہم کچھ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا بہت کچھ چھوٹتا نظر آتا ہے ان کی نظر جنت کے محلات پر ہوا کرتی تھی جنت کی نعمتوں پر ہوا کرتی تھی قبر و آخرت کے معاملے پر ہوا کرتی تھی اور ہماری سوچ بالکل دنیا کی اوپر رہ گئی ہے مال کی اوکر رہ گئی ہے عیش و عشرت کی اوکر رہ گئی ہے آج مسلمان بس دولت مند بننے میں اور دنیاوی ریاض سے کامیاب بننے میں اپنے روزگار کے حصول ہی میں مصروف ہے میں یہ نہیں کہتا کہ روزگار کی فکر نہیں کرنی چاہیے روزگار کی پرواہ ہونی اپنی جگہ پر ہے مگر یہ کیا کہ اسی روزگار کے لیے ہم نے آخرت کے تمام وہ امور جس سے ہماری آخر سنورتی تھی اس کو بالائے تاک ڈال دیا یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے میرے مدری چینل کے ناظرین صرف قربانی کے واقعات سن کر سبحان نلہ کہہ دینا اچھی بات ہے سبحان اللہ کہہ دینا لیکن صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے تو واقع بیان نہیں ہو رہے نا اللہ تعالی ہم سب کو احساس عطا فرمائے جذبہ عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسی میں ایک اور بڑا ہی اہم ترین واقعہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے معاذ اور جو متعلق آیا ہے کہ حضرت سعیدہ معذی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری اس کے بیٹے اکرما جو بعد مسلمان ہو گئے تھے نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھار کا ایک تسما کے ساتھ لٹکنے لگا سارا دن لٹک ہوئے بازو کو سنبھالے دوسرے ہاتھ سے میں دشمن پر تلوار چلاتا رہا لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا لہذا میں نے پاؤں کے نیچے کھینچا جس سے جلد کا ٹوٹ گیا اور میں اس کے ساتھ مصروف تیکار ہو گیا ربی اللہ تعالیٰ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور یہ عزت سئی عثمان گنی ربی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک زندہ رہے قاضی رحمت اللہ تعالی نے ابن توبی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ختم جنگ کے بعد عزت صحیح, صحیح عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر مار گئے رسال صلی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوحاب دہن لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا کیسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں لوہاب دہن تھا تو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ مبارک وسلم کیسا جذبہ تھا یہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے آئیے مزید آپ کو کچھ احوال بیان کرتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک فرمان نقل ہے نے اپنے صحابہ کرام کو ابو جہل کی لاش تلاشنے کا حکم ارشاد فرمایا سعید عبداللہ بن وسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ حکم کی, کی تعمیل کے لیے نکلے ایک جگہ ابو جہل کو جا بلب پڑا ہوا پایا اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا اس, کا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عرض کو جنبش نہیں دے سکتا تھا سیدنا عبداللہ ابن عبد کے سینے پر سوار ہو گئے اس عالم میں بھی اس کے تقبر کا عالم یہ تھا کہ حکارہ سے بول اٹھا اے بکریوں کے نکم میں چرواہے تو نے بڑے دشوار زینے پر قدم رکھا کتنا اس کیفیت میں بھی اتنی تکبر والی بات کر گئی ابو جہل سیدھا عبداللہ مسود الدین اللہ تعالی عن فرماتے میں اپنی تلوار اپنی کن تلوار سے اس کے سر پر ضربے لگانے لگا جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی میں نے اس سے تلوار کھینچ لی جا کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یعنی فتح کس کی ہوئی میں نے کہا للہ ہی یعنی اللہ ازل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجورا اور کہا اس, اس اللہ از وجلّہ کا شکر ہے جس نے اس اس اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا میں نے اس کا خود جو پہننے کا ہوتا ہے اس کی گدی سے ہٹایا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا اس کی گردن کاٹ کر کا سامنے جا گری پھر میں نے اس, اس کے ہتھیار زیرے وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بار گئے رسال صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کی آقا یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تین بار فرمایا اللہ عز و کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سدا شکر ادا کیا پھر فرمایا ہر امت میں اخترون ہوتا ہے اور اس امت کا فیرون ابو جہل تھا تو یہ ابو جہل جو اس جنگ میں مرا اس کی کچھ کیفیت آپ کو ابھی بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے ہمیں بھی ولولہ عطا فرمائے کہ ہم بھی دین اسلام کی کوئی خدمت کر جائیں دین اسلام کے لیے کوئی کام کر جائیں سنتوں کے لیے کوئی خدمت انجام دے دیں کیونکہ یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں اس طرح سنتوں کی خدمت کے لیے بلاتا ہے ہمیں بیدار کرتا ہے ہمیں جذبہ دیتا ہے کہ ہم کچھ کر لیں اور اس فانی دنیا سے نکل کر آخرت کی تیاری کریں یہ دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجذا ہے انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج کم و چودہ سو برس گزرنے کے بعد آج بھی ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں ہم رش کرتے ہیں ان مدنی حقیقی مدنی منوں کی قربانیوں پر رش کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ ماحول کیسے بن سکتا ہے بن سکتا ہے امپاسبل نہیں ہے یہ چیزیں بلکہ پاسبلٹی کر کے دعوت استعمین نے آپ کو دکھایا ہے آپ خود دیکھیے کہ آپ کو جو اتقاف کے مناظر روزانہ دکھائے جاتے ہیں ان اتقاب کے مناظر کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اب یہ سنت کے ساتھ جو کھانا کھا رہے ہیں ان کی کیفیت, ان کی کیفیت پہلے دن ایسی نہیں تھی جو کیفیت آج ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے تقریباً ڈیڑھ سو پونے دو سو اسلامی بھائیوں نے ڈیڑھ سو کے آس اسلامی بھائیوں نے امیر سنت کے ہاتھوں سے امامہ شریف کے تا سجائے امیر امیر سنت کے ہاتھوں امام شریف کے تا سجائے کل بھی تقریباً سو کے آس پاس اسلام والے امام شریف کے تاش سجائے یہ جب آئے تھے شاید ہو سکتا تھا ان کی اس طرف ان کی نیت نہ ہو کہ ہم بھی اپنے سر پر امام شریف سجا لیں گے لیکن سنتے سنتے سنتے سنتے, سنتے عمل کا جذبہ کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے آج ہم جن کے تذکرے سنتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کی نظر پڑتی تھی تو لوگ اسلام پا جاتے تھے یہ ایسے نیکی اور پرہیز گھر اور تقوی کے بلند مقام پر فائز تھے ان کی مددیں ہوتی تھی غیبی مددیں ہوتی تھی فرشتوں کے ذریعے مددیں ہوتی تھی آج ہم بھی باعمل عمل بن جائیں ہم بھی, بھی عمل کیا جاتے ہے آج جو سب سے بڑی کمی ہے ہمارے اندر عمل کی کمی ہے مسلمان کمزور ہیں اپنے ہاتھوں کمزور ہیں شراب جوا کیا مسلمانوں میں نہیں ہے کیا سوت یہ نہیں کہتا کیا رشوت میں مسلمان متلا نہیں ہے بدکاری مسلمان نہیں کرتا اسی کمزور اب یہ جو میں عادتیں بیان کر رہا ہوں کتنی کمزور ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دیوارتوں میں آتا ہے کہ دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی گئی ہیں قرآن اور دوسری سنت جب تک کہ ہم ان کو تھامے رہیں گے دنیا میں مضبوط رہیں گے جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو ہم پر دشمن یوں ٹوٹے گا جیسے بوخے بھوکھے خان پر ٹوٹتے ہیں وجہ عرض کی کہ کیا اس وقت ہم ایمان میں اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے اشاعت میں تعداد میں زیادہ ہوگے ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں بی عملی بنیادی چیز ہے بی عملی سب جانتے ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں سب پہچانتے ہیں سب سوچتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے مگر کرے کیا کرے کیا اسلامی کے متی ماحول میں یہ انشاءاللہ شاء بدل آپ کو تبدیل کرے گا یہ ماحول ابھی بھی دن اعتقاف شروع ہونے والا ہے آخری اشرے کا دنیا بھر میں مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تربیتی اتکاف ہوں گے آپ بھی ان اتقاب میں شامل ہو جائیے دس دن گزاری تو صحیح آپ کو اپنے اندر فرق محسوس نہ ہو تو کہیے گا آپ کے اندر ایک جذبہ ابھرتا نظر نہ آئے تو آپ کہیے گا آپ کو بھی کچھ کر لینے کا جینا چاہے تو کہیے گا کہ یار کچھ کر لینا چاہیے تو آئیے دعوت اسلامی کے متی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو غزبۂ بدر میں شامل تھے اللہ تباء تعالیٰ ان کا صدقہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں کروڑوں کروڑوں کروڑوں رحمت عطا فرمائے جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ و کے فرمان پر اپنی جانے قربان کر دیں اور قربان کرنے کے لیے تیار رہے اس وقت سب سے طاقتور صحابی کے متعلق روایتوں میں آتا ہے سب سے زیادہ طاقتور صحابی کے بارے میں جب بات چلتی ہے تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اور اس کی دلیل اسی غزہ وجہ سے دی جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک قائم کیا گیا اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑے رہے ایسے مشکل حالات میں وہ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ کی صدیق کے اکبر پر تمام خلفہ راشدین پر فاروق اعظم عثمان غنی مشکل کشا ربدی اللہ تعالی عنہما ان پر تمام صحاب بدر پر اللہ کی کرو رحمت نازل ہوں ان کی خوب کو برکت ہو ان کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون اور پیار آ جائے ہم بھی سنتوں کی خدمت کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں یہ جانے دے گئے اب تین دن دے دیجیے مدنی قافلوں کے لیے انہی کے سال ثواب کے لیے دس دن کا اتقاف اصاب بدر کے اشارے ثواب کے لیے کر لیجئے ہمت تو کیجیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توقی قطع فرمائے آئیے امیل سنت کی طرف چلتے ہیں لگتا ہے کھانا کھا کر فارغ ہو گئے دیوانے برکتیں لوٹنے کے لیے بے خرار اور بے چین ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرک <سلام> جو آپ ابھی منظر دیکھ رہے ہیں امی سنت جیسے کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو یہ روزانہ اس طرح کے مناظر ہم تو دیکھتے رہتے ہیں شاید مدنی چین کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھتے ہوں کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اب اس میں کچھ نہ کچھ برکت تبرک لیا جاتا ہے آپ کو لگے گا بعض اوقات ہوتا نا کہ بس یہ بھی ہمارے ماحول نے ہمیں ایسا کر دیا پہلے ایسا نہیں تھا پہلے تو بزرگوں کی برکت سے نسبت رکھنے والی چیزیں اور تبرک کو تو بڑی اہمیت دی جاتی تھی آج بھی دیکھیں کم نہیں ایسے لوگ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسلامی بھائی تھے ان کی ممانی کے متعلق یہ پتا چلا کہ ان کی ممانی کو مطلب وہ جات اور اس طرح کا کوئی اثر پڑ گیا ہے تو علاج کافی کروانے کی کوشش کی لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا رابطہ کیا انہوں نے اسلامی بھائی سے تو چونکہ اس سے پہلے وہ اسلامی بھائی کے بھی اس طرح کے تجربات تھے کہ امید سنت سے دم کرا کر کوئی اس طرح روٹی وغیرہ دینے سے بہت فرق پڑا تھا تو وہ اسلام بھائی نے میں نے دی تھی وہ روٹی کہ یہ روٹی لے جائیے کیونکہ اس سے پہلے ایک ایکد مریض کے لیے اس سے پہلے چند مریض کے لیے میں نے کوشش کی تھی تو وہ روٹی کھانے کے بعد وہ اچھے ہو گئے تھے تو میں نے روٹی پیش کی ان کو کہ لے لے مطلب کہ لے جائیے اور روٹی کھلا دیجیے گا پھر دو دن کے بعد مجھے پتا چلا الحمد روٹی کھا کر باقاعدہ وہ جو عورت تھی جو ان کی ممانی تھی اس میں سے ایک مرد نما آواز آتی تھی پروپر وہ ایک تنگ کر رہا تھا جین ان کو اور جب روٹی کھائی تو اتنی تکلیف میں جین آ گیا اور اتنا چیختا چلاتا ہوا آخر کار وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا الحمدللہ ان کو میری آخری اطلاع کے مطابق شفا مل گئی تھی یہ برکت ہے روٹی کی پہلے بھی ایک عرض کیا کہ یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ آج سے چند سال پہلے وہ ایک بوڑھے آیت تھے ستر یا ستہتر سال کی عمر ہوگی کہ وہ فالد تھا یہی امید سنت نے کھانا کھا کر کوئی چیز نیچے رکھی تو انہوں نے عقیدت اور اس نے کے ساتھ اٹھا کر کھا لی بیٹھے تھے تو فالد جب کھڑے ہوئے تو فالد ختم ہو گیا تھا جی ہاں پورے فیضان مدینہ میں متقفین کے آگے سامنے آ کے انہوں نے مائک پر اپنا واقعہ بیان کیا اس وقت چونکہ ہم بھی نہیں بنا دیتے اس لیے آپ کو وہ دکھا بھی نہیں سکتے یقین کر لیجئے یقین کر کیا لیجئے یقین تو کر ہی لینا چاہیے آج کا نوجوان جو لوجک مانگتا ہے لوجک دلیلیں مانگتا ہے وہ نوجوان پاگلوں کی طرح کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہو تو دیر از سم تھنگ دیر از اللہ تعالی ہم سب کو اس اعتقاد اتقاعت عطا فرمائے اور عمل کا جذبات تا فرمائے آمین بھی جاہین نبی کے نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ